صاحب ہمارے آفس میں اکثریت ہے بد کی ہے وہ جماعت وغیرہ کراتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ان جماعت میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آہ. ان کو میں نے سمجھایا میں نے بھی کہا کہ یار وہ احتیاط کیا کرو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو عمومی اختلاف ہیں کہ میلاد نہ منانا مزارات پہ نہیں جانا بولے ہماری اس پہ بحث ہوتی ہے لیکن جو بڑے انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں کہ اسلم کو اپنا بڑا بھائی کی طرح سمجھنا گاؤں کے یہ بھی ہے محبت جو انہوں نے کیے بولے عمومی طور پہ ان بد مذہب کے جو عام لوگ ہیں ان میں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے تو اس نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے پڑ لیتے ہیں دیکھیے اس میں دو قسم ہے عام جو وہابی دیوبندی جو خود اپنی کتابوں سے واقف نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کفار کے زمرے میں نہیں آئیں گے جب تک ان پر وہ عبارت پیش نہ کی جائے جہاں بھی ہمارے علماء نے تکفیر کی ہے بڑی احتیاط برتی کہ تکفیر اس کی کی کہ جس میں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی توہین ہے وہ اسے دکھایا جائے اور دکھانے کے بعد بھی وہ اس کو نہیں مانتا اور کیا بولی ہے آج کل ہم نے تو اس کا عوام کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان قسم کھال نکالا ارے صاحب وہ تو اتنے بڑے عالم تھے وہ تو ایسا کہہ نہیں سکتے وہ تو اس سے مراد یہ نہیں ارے بھائی کیا چینی زبان میں لکھا ہے جاپانی میں لکھا ہے فرانسیسی میں لکھا ہے اردو کی بارت جس میں حضور علیہ السلّت و سامتوہین کہتے نہیں نہیں صاحب وہ